ان الحمد للّہ وسلامت والسلام علیٰ رسول اللّہ ولیٰ علیہ وسحدہ اجمعین اماں بادف اللہ ہم شعیط عان الرجیم ولاقد آتعینہ موسل کتاب وقت ممبادی بر رسول و آطینہ عیصب نمریم البینات ودنا بروقس افق جَاءَكُمْ جا بِمَا لَا بمالا تہوہ انفسکم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فریقن تختلون وقال و قلوب و نا غلف بلا عنحم اور البتہ تحقیق جب ہم نے موسا علیہ السلاۃ وسلام كو دی اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ کیا بس جب بھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس اس چیز کے ساتھ کہ نہیں پسند کرتے تھے تمہارے نفس تکبر کیا تم نے بس ایک گروہ کی تم نے تكذیب کی اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں بلکہ لانت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں بن اسرائیل کی عادات ان کی شرارتیں انبیاء کے ساتھ ان کے رویے شریعتوں کے ساتھ ان کا سلوک اس کا بیان ہو رہا ہے ان کی بری عادات کا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں کیونکہ مقصود تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہے بتایا اور سمجھایا یہ جا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ خرابیاں کتنی شدید تھیں اور ان کے اثرات اور نتائج کتنے زیادہ تھے وہ قوم کس طریقے سے برباد ہوئی اللہ تعالیٰ کی لانتوں کا شکار ہوئی اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق قرار دی گئی تو ان چیز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آخری امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو قیامت ہے اب ساری اصلاح اس امت نے امت کے لوگوں نے خود ہی کرنی ہے اللہ اکبر یہ تو نہیں ہے کہ اتنا بگاڑ آ گیا تو پھر اس کے بعد کوئی رسول آ جائے گا ایسی صورت تو نہیں ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے معاملہ تو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ تم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے جس طرح وہ گمراہ ہوئے تھے تم نے اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے فرمایا ہم نے موس علیہ السلاۃ وسلام کو کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے اور مسلسل بھیجے جو موسیٰ علیہ اللاط وسلام کی شریعت کو بیان کرتے تھے تورات کو بیان کرتے تھے احکام کو واضح کرتے تھے اصلاح کا کام کرتے تھے تو فرمایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول بنی اسرائیل کے اندر بھیجے اور مسلسل ہی بھیجے ان کی اصلاح کی خاطر وہ آتئینہ مریم البینات ودنا بروہ القدس اور بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں عیسیٰ نے مریم علیہ السلاط و کو بھیجا اس سے پہلے بڑے نبی آئے ہیں سبحان اللہ داعود علیہ السلاۃ و سلیمان علیہ السلاۃ و سلام علیہ السلام, سلمان علیہ السلام،, زکریہ علیہ السلام، یا, یا علیہ السلام اور اس کے علاوہ یہ تو بڑے بڑے وہ نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے ان کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں نبی رسول آئے ہیں حتیٰ کہ ہر بستی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے بنی اسرائیل میں سے ان کی ہدایت کے لیے ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا وہ ایک زبردست سلسلہ نبیوں کا وہ جاری رہا اور سب سے پھر آخر میں بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلاۃ وسلام وہ مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی نشانیاں دے کر بھیجا البینات نشانیاں یعنی اس میں دو قسم کی نشانیاں مراد ہیں ایک تو آیات بینات سے مراد وہ شریح حقائق احکام جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو یا جو بھی صاحب کتاب نبی ہوتے تھے ان کو دیا تو بیانات سے مراد وہ جو شریع احکام ہیں کتاب ہے شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس علیہ الصلاۃ وسلام کو دی اسی طرح پھر بیانات سے مراد قومی معجزات بھی ہیں جیسے مردے کو زندہ کر دینا برس والی بیماری جس کا علاج دنیا میں نہیں ہے اس کا علاج ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا پیدا ہوا ہے اس کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا ان لوگ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرنا یہ کونی موجدات ان کو کہتے ہیں تو ایک ہے شرعی ہدایات بیناک کے جو کتاب ہے احکام ہے اسے یہ مراد ہے اور پھر کونی موجدات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سے نوازا تو بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آئے بڑی بڑی بینات لے کر دلائل لے کر معجزات لے کر کتاب لے کر شریعت لے کر وہ مبعوث ہوئے اور فرمایا بے روح القدس ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی مدد کی روح القدس سے مراد جبریل امین جبریل امین قرآن مجید میں روح الامین بھی کہا گیا اس سے مراد بھی جبریل ہیں اور روح القدس یہ اس سے مراد بھی جبریل ہیں اس کے لیے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ مکے والوں نے میری حجب کی ہے تو اے حسان تو ان کا جواب دے ان کا جواب دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جواب دے تو ساتھ فرمایا کہ اللہ تیری مدد کرے روح القدس کے ساتھ اور دوسری حدیث میں جبریل کا لفظ بھی ہے کہ فرمایا جبریل ماک جبریل تیرے ساتھ ہے نبی اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل ہیں جبریل ہیں تو عیسیٰ علیہ السلاطلام کی تائید کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ خود عیسیٰ علیہ السلاطلام کی تخلیق حرق عادت ہے جبریل نے پیغام دیا ان کی والدہ محترمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے حاملہ کر دی اور اس کے اس کے ساتھ بیٹا پیدا ہوا گویا کہ ایک خرق عادت پیدائش ہے جبریل پیغام لے کے آئے ہیں مریم علیہ السلاۃ وسلام کے پاس اللہ کا اور انہوں نے آ کر مریم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا جو بڑی خوبیوں کا حامل ہوگا اور پھر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی جبریل کے ذریعے بڑے بڑے مسائل پیش آتے چلے گئے ویسے تو نبیوں پر وہی لے کے آنے والے فرشتے جبریلے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے لیے خصوصی اوقات میں بھی نادل ہوئے اور ان کی مدد فرمائی اللہ اکبر فرمایا کہ ہم نے سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلاطلام کو مبوس کیا وہ انہی کے بنی اسرائیل کے سلسلے کے اندر سے تھے لیکن ان ظالموں نے سب کا ہی انکار کیا نبیوں کا انکار کیا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلاط وسلام کے ماننے سے بھی انکار کر دیا آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی ان یہودیوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ جھگڑے کیے شرارتیں کیں اور ان کے ساتھ مسلسل اختلاف کے رویے اور جھٹلا دیا ان کو تو ان اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی عادت ہی جھٹلانے کی ہے اے نبی اگر آپ کو جھٹلا دیا ہاں آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو ان ظالموں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا جو ان کی اپنی نسل تھے, تھے بنی اسرائیل سے تھے تو ان کا ان کو انکار کی تکذیب کی مخالفت کی انبیاء کے ساتھ غلط رویوں کی عادت پڑی ہوئی ہے افک اللہ جا رسول بے مالا تہوا انفسکم مستقبر فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا رہا آیا بیما لا انف أَنفُسُكُمْ وہ چیز لے کے آیا وہ شریعت لے کے آیا اللہ کے وہ احکام پیغام لے کے آیا لاتوہ انف أَنفُسُكُمْ جو تمہیں پسند نہیں تھے جن پر تمہارے دل راضی نہیں ہوتے تھے جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے تھے ان سارے احکامات کو رد کرتے تھے تم اور کیسے رد کرتے تھے اس تم تم تکبر کرتے تھے تکبر کے ساتھ تم رد کرتے تھے تم نے خواہشات کو اپنا مذہب بنا رکھا تھا جو چیزیں تمہیں پسند تھیں ان کو جوڑ کر تم جو نظام وضع کرتے تھے اس کو اپنے لیے مذہب تصور کرتے تھے ان کی پابندی کو لازم قرار دیتے تھے اور جب نبی آ کر تمہاری خواہشات تمہارے مفادات کے منافی اللہ تعالیٰ کے صحیح احکام تمہیں پہنچاتے جو تمہیں پسند نہیں ہوتے تھے تو تم تکبر کر کے ان کا انکار کرتے تھے یہ یہ بڑا ہی غلط رویہ ہے بنی اسرائیل کا اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے نظام وضا کر رکھے تھے کل بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے پھر اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات وعد فرمائی ہے کہ جو چیز ان کا دل پسند کرتا تھا وہ مانتے تھے جو ان کی اپنی خواہشات ہوتی تھی اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا اپنی آراء کو دین سمجھتے تھے یہ انہوں نے پورا ڈھانچہ دین کا اپنے سطح کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا اور اگر کتاب کو بھی مانتے تو وہ مانتے تھے جو ان کو پسند ہوتی تھی کتاب کے اس حصے کا انکار کرتے تھے جو جس سے ان کے مفادات پر زد پڑے ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہو اور انہوں نے جو اپنی آرا سے اپنی پسند سے جو نظام تشکیل دے رکھے تھے جب ان پر زد پڑتی تھی تو کتاب کا بھی انکار کرتے تھے پچھلی آیت میں کتاب کے انکار کی بات ہے اس آیت کے اندر انبیاء کا انکار ہے جب نبی آ کر کوئی ایسی بات کہتے جو ان کو پسند نہیں ہوتی تھی ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو اس کو وہ رد کرتے تھے تکبر کرتے تھے انکار کرتے تھے کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی اور اس کو بہت واضح طور پر ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہودیوں نے کہ دلوں کی سختی کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں نظام وضع کیے ہیں اللہ کے احکام کو رد کرنا اللہ کی شریعت کا انکار کرنا نبیوں کا انکار کرنا اور پھر اپنے اپنے نظام وضع کرنا جن چیزوں کو یہ پسند کرتے ہیں خواہشات کو انہوں نے پورا ایک دین بنا کے دنیا کے اندر پیش کیا ہوا تھا اور حقیقت ہے آج بھی دنیا میں جتنے معاشی نظام موجود ہیں سب یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں سب ہی یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ سیاسی ڈھانچے یہ بھی یہودیوں کے تشکیل کردہ ہے اگرچہ یورپ نے مغرب نے ان نظاموں کو آج چلایا ہے یہودیوں کے بنائے ہوئے سیاسی جمہوری نظام یہ مغرب نے اس کو بہت زیادہ چلا چلا کے اس کی عملی شکل دنیا میں پیش کر کے اور چونکہ مغرب کے پاس اقتدار تھا اس اقتدار کے ساتھ پوری دنیا میں یہ سیاسی نظام پھیلا دیے معاشی نظام پھیلا دیے اور آج باقی دنیا کے ملکوں میں بھی مشرق میں سب ملکوں میں چاہے مسلمانوں کے ہیں یا غیر مسلموں کے ہیں حتیٰ کہ ہندوستان جس میں اکثریت ہندوؤں کی ہے یا اسی طریقے سے بدھوں کے یہ برما وغیرہ جہاں بدھ آباد ہیں جہاں یہ جو جاپان مثلا جاپان یہ بھی اکثریت یہاں بدھ لوگوں کی ہے مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ ان سب کے ان ملکوں میں معاشروں میں جو نظام رائج ہیں قائم ہیں وہ وہی ہیں تقریبا جو یہودیوں نے تشکیل دی جو جو یہودیوں نے سیاسی نظام وضع کیے ہیں جو معاشی نظام یہودیوں نے وضع کیے ہیں اور ان کی بنیاد ان نظاموں کی بنیاد کیا تھی خواہشات نفس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اموال جمع کرنا اور دنیا کے اندر اپنی ذاتی شہرت حاصل کرنا یعنی ان چیزوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے نظام تشکیل دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالکل چھوڑ کر اور یہ چیزیں اس وقت دنیا میں زیادہ تر موجود ہیں اور چونکہ یہودیوں کے اندر فساد بڑا تھا بگاڑ بہت تھا اب ان کے نظاموں کے اندر بھی بگاڑ موجود ہے آج دنیا کے اندر جتنا بگاڑ ہے جتنا قتل ہے جتنا حقوق کا غصب ہے جس قدر زنا بدکاری ہے بے حیائی ہے یہ جتنا دنیا کے اندر فساد کا سلسلہ قائم ہے یہ یہودیوں کے تشکیل کردہ نظاموں کی وجہ سے ہے کیونکہ ظاہر ہے جب خواہشات پر بنے ہوئے نظاموں کی پیروی کی جائے گی ان کو اپنے قانون کی حیثیت دے کر ملکوں کے معاشروں کے نظام سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے گا تو لازمی نتیجہ فساد کی شکل میں نکلے گا اور آج پوری دنیا فساد کا شکار ہے بڑے جو ہیں وہ چھوٹے پر ظلم کر رہے ہیں ہاں جی جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کا استحصال کر رہا ہے مال لوٹ رہا ہے اور مال کے لوٹنے کو برا نہیں سمجھتا سمجھا جاتا کرپشن بری نہیں سمجھی جاتی یہ چیزیں یہ سرمایہ دارانہ نظاموں کا خاصہ بنا ہوا ہے اور یہ سرمایہ دارانہ نظام یہودیوں کا تشکیل کرتا ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ جب نبی آ کر ان کو سمجھاتے موسا علیہ السلام کے بات اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں اب اس کی وجہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں حقیقت میں یہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے موسا علیہ السلام کی تائید کرنے والے کتنے نبی دنیا کے اندر آئے جو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا کے اندر پیش کرتے تھے دعوت دیتے تھے اور تورات کو تورات کی دعوت کو عام کرتے تھے لیکن ان ظالموں نے ان نبیوں کو قتل کیا ان کی تقزیب کی فریقاً کا و فریق ایک گروہ کی تم تکزیب کرتے ہو اور نبیوں کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو یعنی یہ ہے ان کا رویہ اللہ حکم نبیوں کی تقزیب کا جھٹلانا جٹلانا اتنی جرت کہ اللہ تعالی کے نبیوں کا انکار اور کہہ دینا یہ غلط کہہ رہے ہیں جی ان کو پتا نہیں ہے جی ان کو سمجھ نہیں ہے ہم زیادہ سمجھتے ہیں ہاں جی موسا علیہ السلام کی تعلیم کا مقصد یہ تھا تعویل کرتے ہیں اللہ کے نبی آ کر تورات کی دعوت طورات کی وضاحت تورات کی تفسیر کرے ان کو یہ پسند نہیں اور جو یہ خود اپنی آرا سے اپنے قیاسات سے اپنی طویلوں سے جو بیان کریں ان کو کہیں کہ یہ صحیح ہے اور نبیوں کی باتیں غلط ہیں فریقاً کذب یہ یہ ان کے رویے تھے میرے محترم بائیوں آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید کی وہ تفسیر جو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے آثارِ صحابہ سے آثارِ تابعین سے خیر القرون سے جس دور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلالت سے گمراہی سے پاک قرار دیا ہے اور اپنی امت کو خیر اور ہدایت پر قرار دیا ہے اس دور کے اندر قرآن مجید کو جن لوگوں نے سمجھا سمجھایا اور صحابہ نے تابعین نے جس طریقے سے قرآن کی تفسیریں کیں تو آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دور اور تھا آج کا دور اور ہے وہ مسائل اور تھے آج کے مسائل اور ہیں وہ تقاضے اور تھے آج کے تقاضے اور ہیں ان کو نہیں پتہ تھا ہمیں زیادہ فہم ہے ہم زیادہ سمجھ رکھتے ہیں ہم شعور زیادہ رکھتے ہیں اپنے حالات کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ قرآن کے اندر بھی طویلیں کرتے ہیں بگاڑ پیدا کرتے ہیں نئے سے نئے مفہوم نکالتے ہیں یہودیوں کی عادات بد آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں الاحاد کے جتنے سلسلے مسلمانوں کے اندر چلے ہوئے ہیں عقیدوں سے لے کر اجتماعی امور تک یہ جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہوا ہے یہ بگاڑ تعویلوں کا آرا کا قیاسات کا اور اپنی طرف سے بے سروپا کتاب و سنت سے ہٹ کر اجتہادات کا سلسلہ جو لوگوں نے جاری کر دیا یہ اس کی وجہ سے آج اتنا اختلاف ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یہ خاص یہودیوں کی عادت تھی وفریقاً تختلون اور نبیوں کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اللہ اکبر ذکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا یا, یا علیہ السلاۃ سلام کو انہوں نے شہید کیا اسی طریقے سے اور کتنے نبی تھے جنہوں جن نے جن کو ان ظالموں نے شہید کیا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی کس بنیاد پر ہوئی تھی خیبر میں یہودیوں نے جو زہر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے گویا کہ یہودی قاتل ہیں آخری نبی کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لقما جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا وہ ہمیشہ مجھے درد کرتا رہا بالآخر یہ وقت آ گیا کہ جس کے ساتھ میری رگ کٹ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے یہ واضح فرمایا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یہودیوں کے دیے ہوئے زہر کی وجہ سے ہوئی ہے یہ شہادت ہے اللہ اکبر تو انہوں نے انہوں نے اپنے نبیوں کو جن کو اپنے نبی کہتے تھے یہ نسلی امتیاز کے قائل تھے اور ان نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا آخری نبی کو بھی انہوں نے قتل کیا بہت سے نبیوں کی تقزیب کی عیسیٰ علیہ السلاۃ کی بھی انہوں نے تقزیب کی ہاں جی وکال و قلوب انہوں نے کہا ہمارے دل بند ہیں غلافوں میں ہیں اغلف کی جمع غلف غلاف کی جمع غلف یہ دونوں قرعیں آتی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلاف کی جمع بناتے ہیں غلف اس کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل علم و علم و فہم سے بھرے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں ہاں جی اور دلوں کے اندر یعنی ایسی رہنمائی پہلے سے موجود ہے کہ مزید کی گنجائش باقی نہیں ہے تو آپ جو کچھ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے دلوں میں پہلے سے پہلے سے بہت کچھ موجود ہے اب وہ وہ اس طریقے سے وہ غلاف میں ہے یہ دل ہاں جی یا پھر اغلف کی جمع غلف اس کو بند کرنا پھر جس طرح فرمایا قلوب و نافی عکن فی اکن ہمارے دل پردے میں ہیں کوئی چیز ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہمارے دل بند ہیں یہ دونوں قراتیں ہیں دونوں تفسیریں ہیں اور دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے یعنی جب انکار کرتے تھے تو تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے ہم جو سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو علم ہے وہ بہت بڑا ہے تم سے ہمارے پاس جو فہم ہے تمہارا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ تکبر کرنا بڑائی بڑائی اختیار کرنا یہ یہ ان کی عادت تھی تو یہ صاف کہتے تھے کہ ہمارے دل بند ہیں ہمارے دل جو ہے نا جی پردے ہیں ان کے اوپر چڑے ہوئے آپ جتنا چاہیں زور لگا لیں جو چاہیں دلال پیش کر دیں ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی اللہ عن اللہ بفرحم فقلی عمن فرمایا بلکہ لانت کی ہے ان پر اللہ نے یہ ظالم تو تکبر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے بڑا فہم ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم سمجھنے سمجھتے نہیں ہیں آپ کی بات جیسے شرارت کے ساتھ کوئی کسی کو کہے نا تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی یہ یہ یہ اس کو اس کو ذلیل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے وہ دلائل دے کے سمجھاؤ آخر میں کہہ دے آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی یعنی اپنے آپ کو ذرا اپنی سمجھ کو بڑا قرار دینا جی اور اس کی بات کو ہیج قرار دینا یہ تکبر کا انداز فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے ان ظالموں پر یہ تو اپنے آپ کو اپنے علم کو اپنے فہم کو بڑا سمجھتے ہیں کیا اب ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی پہلے سے ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے ہاں جی تو بے وقوف تم یہ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو حقیقت میں اللہ کی طرف سے لانت ہے تم پر اور لانت کس کو کہتے ہیں اب آدو میں نہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس پر اللہ تعالی لانت کرتا ہے رحمت کیا ہے اللہ کی شریعت اللہ کا دین اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دعوت یہ رحمت ہے یہ چیزیں رحمت کا باعث ہیں لیکن اللہ تعالی نے تو ان کو اپنی رحمت سے ہی دور کیا ہوا ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لانتیں برس رہی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ہمارے پاس بڑا کچھ ہے حقیقت میں اللہ نے مور بابا اللہ اللہ قلوبہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں کے اوپر یہ ملعون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محروم کر دیے گئے یہ ساری ہدایت سے یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لانت ہے فقلی بے کس وجہ سے لانت ہے بے ہم ان کے انکار کی وجہ سے ایک نبی کا انکار دوسرے نبی کا انکار تیسرے نبی کا انکار ہر نبی کا انکار ہر وقت یعنی مقابلے پہ کھڑے ہونا ہاں جی یہ جو مسلسل انکار کی کیفیت ہے کفر کا انداز ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر تالے لگا دیتا ہے مہرے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے رحمت سے دور کر دیتا ہے لعنت برسا دیتا ہے یہ بات آپ نے سمجھ آئی کہ یہاں یہاں وہ تمام آئے جن کے بارے میں عام طور پر بڑے بڑے سوالات کیے جاتے ہیں یہاں ان کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مہریں کرتا ہے ان پر محروم کرتا ہے ان لوگوں کو لانت کرتا ہے ان پر اپنی رحمت سے ہدایت سے دور کرتا ہے ان کو جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں انکار کی وجہ سے کفر کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے ختم اللہ اللہ قلوبہم ہاں؟ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے ایسے لوگوں کو سزا کے طور پہ ایسا کیا جاتا ہے تو ان کو سزا ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ان یہودیوں کو اور یہ ظالم یعنی کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو فقلی لمبا بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں یعنی لا منہ اللہ بہت تھوڑا ایمان بہت تھوڑا بہت معمولی جی جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں مقابلے میں کفر بہت بڑا ہے جس کفر نے ان کا ستیہ کر کے رکھ دیا ہے معمولی سا ایمان اگر تھوڑا سا ہے بھی تو بے فائدہ ہو چکا ہے ان کے لیے اللہ پر دیکھو نا ایک مکے کے مشرق تھے ربی عرب قبائل کے مشرق تھے جن کو کتاب کا ہی نہیں پتہ تھا شریعت کو نہیں جانتے تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ کم از کم نبوت کو جانتے تھے شریعت کو جانتے تھے کتاب کو جانتے تھے وحی کو جانتے تھے ان چیزوں کو جانتے تو تھے ہاں لیکن لیکن ان کا یہ تھوڑا بہت جو ایمان تھا نا یہ بھی بیکار ہو کے رہ گیا جیسا انکار باقی ظالموں نے کیا اسی قسم کا اس سے آگے بڑھ کر انکار انہوں نے کیا جو چھوٹا موٹا ایمان تھا ان کا وہ بھی بے مقصد ہو کے رہ گیا ولما جا اہم کتاب امن اند اللہ مصدق الم اہم وقان قبل و یصف الدین کفرو فلم اہم ما ارف کفرو بہی فلانۃ اللہ الکافرین اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی اس کی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی اور تھے وہ اس سے پہلے فتح کی دعا کرتے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا پس جب آ گئی وہ ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے تو کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ پس اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر ہاں جی عیسائد کا شان نزول یہ ہے کہ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں مدینہ کے اندر یہ یہودیوں کی کل بھی اس کا تذکرہ آیا ہے بنو قینق بنو نذیر بنو قریدہ یہ تین قبیلے جو مدینہ کے اندر آباد تھے تو ان کی لڑائیاں کل ذکر آیا نا اوس قدرت کی لڑائیاں ہوتی تھیں یہ حلیف ہوتے تھے کبھی حلف سے بڑے تنگ بھی آ جاتے لڑائیوں سے تنگ بھی آ جاتے تو پھر دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اس رسول کو جلدی نادل فرما جس کا وعدہ تو نے دے رکھا ہے وہ رسول آئے ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں کو جن کو نہ کتاب کا پتہ نہ شریعت کا پتہ ہم ان کافروں کے خلاف لڑیں ان کو تباہ و برباد کریں اور اس نبی کے ساتھ ہمیں فتح ملے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے تو چونکہ کتابوں کے اندر تو موجود تھا سب کچھ موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد موجود تھی آپ کی نشانیاں موجود تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا کریں گے اس کا تذکرہ بھی تھا آپ کی دعوت بھی آپ کا جہاد بھی آپ کا یہ سارا معاملہ کتابوں کے اندر ان کے پاس موجود تھا اور ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو دعا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا اللہ اس رسول کو جلدی بھیج دے جو آ جائے پھر ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں ان کافروں سے ان مشرقوں سے جو کسی چیز کو نہیں جانتے اور ان کو ماریں تباہ کریں ختم کریں اور ہم قوت حاصل کریں یہ دعائیں کرتے تھے اور اس کا ذکر بھی بہت کرتے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں سے کہنے لگے کہ ظالموں کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب ہم تم ہمیں آ آ کر یہ باتیں کرتے تھے ہاں جی یہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری سے آپ بھی ہیں نا تو کہتے تھے کہ تم آ کر ہمارے سامنے بیان کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور نبی آ کر وہ لڑائی کرے گا تم سے ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے اور تمہیں اس طرح کاٹیں گے ماریں گے جیسے قوم آت کو تباہ کر دیا گیا تھا تو معاذ کہتے ہیں کہ یہودی ہو ظالم تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کیا تم نے ہمارے سامنے یہ باتیں نہیں کی ہاں؟ کیا؟ کیا وہ سب چیزیں تم بھول گئے ہو تو ہم نے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے شرک سے ہم نے توبہ کی اور تم اسی یہودیت کے اوپر قائم ہو جبکہ تم ہمیں کہتے تھے وہ نبی آنے والا ہم ان کے ساتھ ملیں گے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں تم جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعوت دیتے ہیں یہودیوں کو اور ان کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ جی کہتے تو ہم تھے لیکن لگتا ہے یہ نبی وہ نہیں ہے کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ نبی وہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے تھے انکار کرنے کے لیے رستے نکالنا ہاں اللہ اکبر اپنی کیے ہوئی باتوں کو بھی جھٹلا دینا جب بندہ اس طریقے سے عادت پڑ جاتی ہے نا جھٹلانے کی ہاں جی یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط ہر چیز کوئی غلط کرتا رہتا ہے غلط کرتا رہتا ہے وہ ہمارے بھائی بتایا کرتے ہیں ایک آدمی کی بات تکفیر کرنے والا جو ہے نا جب شدت کی انتہا پہ پہنچ جاتا نا سب کو ہی کافر کہتا سب کو اکافر کہتا یہ سارے ہی کافر ہے سارے ہی کافر ہے وہ کہ پوچھا تیرا باپ کہتا وہ بھی کافر ہے تیری ماں کہتا وہ بھی کافر ہے پوچھا تو کون کہتا میں بھی کافر عادت پڑ جائے عادت پڑ جائے ہاں ہر چیز کی تکزیب ہر چیز کا انکار تو جو خود کہتے تھے صرف یہ نہیں کہ نبیوں کا انکار جو خود کہتے تھے اس کا بھی انکار اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے بھائی اس کا شان نزول کہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں بس اس کے آنے کے بعد ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جناب تم سے ہماری لڑائی ہوگی اور تمہیں ہم ختم کریں گے اور قوت طاقت اقتدار وسائل ہمارے قبضے میں ہوں گے ولما جا اہم کتاب من ان دلہ مصدق الِما معاہم بقانومن قبل و یصفِ ہُونا اللّین اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من ان دلہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کون سی کتاب مراد ہے قرآن مراد ہے کہ قرآن آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر شریعت لے کر مبوس ہو گئے مصدق لما معاہم یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن موسٰ علیہ السلاۃ کی تصدیق کرتا ہے تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے جو پہلی کتابیں نادل ہو چکی ہیں تورات کے علاوہ زبور بھی ان کے پاس نادل ہوئی تھی ان کی یعنی انہی کی شریعت کا حصہ تھی زبور جو ہے وہ تتمہ تھی تورات کا تورات کا تتمہ تھی نا اسی کا حصہ تھی اسی لیے آپ آج بھی بائبل کے اندر جو دو حصے ہیں احترامہ قدیم احترامہ قدیم میں تورات کے ساتھ زبور بھی شامل اسی کا حصہ ہے تو فرمایا کہ یہ قرآن تو ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے تو کی بھی تصدیق کرتا ہے زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے سب نبیوں کی تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے جتنی اللہ نے کتابیں شریعت نبی عادل سب کی تصدیق کرتا ہے فرمایا کہ اب جب یہ کتاب آئی قرآن نبی آئے تو اب انکار کا رویہ کیا ہے انکار کا فلماں جا احما ارف کفرو بہی پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ سے نبی کی آمد کو مانگتے تھے جی لیکن جب وہ آفلم جا اہم پب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس ما عرفو ان کو تو وہ جانتے تھے یا ریفونا ہو کما یا ریفونا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ محلے کا دوسرا بچہ ہے ہاں جی باپ اپنے بیٹے کو جس طرح پہچانتا ہے فرمایا بالکل اسی طرح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کوئی بھول نہیں تھی ان کو لیکن کفروب ہی ان ظالموں نے کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا انکار کیا جانتے ہوئے انکار کیا ایک ہے کہ بندہ نہ جانے یہ انکار یہ انکار اتنا شدید نہیں ہے انسان جانتا ہو اور پھر انکار کرے یہ بالکل ایسا ہی ہے نا ایک بندے کا باپ ہے ہاں جی وہ چلا گیا تھا پہلے ہی اور کسی ملک میں نوکری کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا نہ بچوں کا پتہ کیا نہ آیا جب آیا تو بیٹا جوان ہو گیا ہاں جی بیٹا جوان ہو گیا اب وہ باپ آیا ہے اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بھائی کون ہے جی میں تیرا باپ کیوں کہتا میں تو نہیں جانتا آپ کو اس کا حق ہے کہنے کا مطلب یہ جب کوئی رابطہ ہی نہیں ہے آیا ہی نہیں ہے ہاں جی تو یہ تو بےچارہ اگر یہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں آپ کو جانتا تو اور بات ہے ہاں جی صبح شام وہ باپ اس کا موجود ہے پرورش اس کے ہاتھ میں ہوئی ہے کھلاتا پلاتا وہ ہے صبح و شام دن رات اس کے پاس ہے ایک ایک چیز جی وہ جانتا ہے یہ میرا پھر کہتا نہیں میں دنیا کو جانتا نہیں یہ غلط بات ہے یہ انکار بہت شدید ہے اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے جو انکار کرتے تھے فلانت اللہ ال کا ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لانت یہ وہ شدت کا انکار ہے کہ اس کی سزا اللہ کی لانت کے سوا اور کیا ہو سکتی کہ جانتے ہیں پہلے ظالم دعائیں کرتے تھے وہ نبی آئے جی نبی آئے اور جب آ گیا پھر کہتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے یہ انکار کرنا تو ایسے انکار ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لانت ہو رہی ہے بے سمجھتا الله بے انفسم ائب ان فرو بن اللہ عباد فبا بے غد ان کا فرین اداب محین بے سمجھتا رہو بے ہی انفسہ برا ہے جو بیچا انہوں نے جس کے بدلے ان پھوسا اپنی جانوں کو ان یکفرو کہ کفر کریں وہ بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا بغ سرکشی کرتے ہوئے ان اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے علا من شاء من عباد جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فباؤ بغضب على غضب پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر ولل کافرین عذاب مهین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا عذاب ہے ہاں جی بے سمجت رہو بھی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من من عباده جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کس بنیاد پر انکار اس بنیاد پر کیا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے ہمارے نسب سے نہیں ہیں یہ عربوں میں سے آ گئے ہیں یہ عرب عرب قبیلے میں پیدا ہو گئے ہیں حالانکہ باقی نبی تو سارے ہمارے نسب ہماری نسل سے تھے کیونکہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے اس لیے ان ظالموں نے انکار کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہاں سے یہاں فضل سے مراد نبوت ہے رسالت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے نوازے اللہ تمہارا پابند ہے کہ تمہاری نسل میں ہی نبی آئے گا اور کسی دوسرے میں آ نہیں سکتا کیا اللہ اس بات کا پابند ہے تم اللہ کو بھی پابند سمجھتے ہو اور اللہ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہو ظالموں یہ جو تمہارا انکار ہے اس کے عوض اس کے عوض تم نے بہت بڑا, بڑا نقصان کر دیا اپنا اپنے آپ کو بیچ ڈالا بے سمترو بہی انفسا ہم اپنی جانوں کو جس تباہی سے دوچار کیا اس کی وجہ یہ انکار ہے یہ انکار ہے انکار کر کے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اس انکار کی وجہ سے کہ محض تعصب یہاں بغیم بغیم سے مراد مانا تو سرکشی کیا جاتا ہے اس سے مراد حسد ہے حسد دوسری جگہ پر حسد عند انفس کے الفاظ بھی ہے یہاں بغی ان کا لفظ ہے دوسری جگہ پر حسدن کا لفظ ہے کہ حسد ہے ان کو ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے یہ نسلی امتیاز کے بہت قائل تھے نسلی امتیاز کے بہت زیادہ قائل تھے یہ بھی ان کی مذہب کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو ہماری اب دیکھا نا یہ یہودیت پھیلی نہیں دنیا میں عیسائیت پھیلی ہے یہودیت نہیں پھیلی کیوں نہیں پھیلی وہ کہتے تھے کہ ہماری نسل سے باہر کوئی یہودی ہو ہی نہیں سکتا یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہودیت کو وہ اپنی نسل سے مخصوص کرتے تھے ہدایت کو اس کے ساتھ محدود کرتے تھے اس لیے یہودیت دعوت کا دین نہیں بن سکا یہ اپنی اس اس محدود دائرے سے یہ بڑھ نہیں سکے ان کی تعداد ہمیشہ ہی اس وجہ سے بہت تھوڑی رہی ہے جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سبحان اللہ کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے کوئی برادری ازم نہیں ہے کوئی علاقے کا فرق نہیں ہے کوئی رنگ کا فرق نہیں ہے کوئی زبان کا فرق نہیں ہے کوئی چیز کوئی امتیاز نہیں ہے ہمارے نبی نے ما ارس اللہ کا اللہ کا فت اللہ سے بشیر نبی آپ کو تمام انسانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے تمام قوموں کے لیے جہاں انسان بستے ہیں ان علاقوں کے لیے نہ علاقے کی قید نہ کسی قوم کی قید نہ کسی نسل کی قید سب کے لیے سب کے لیے یہ یہ دعوت بھی بہت پھیلی ہاں عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی دعوت بھی پھیلی عیسائیت کہ انہوں نے بھی اپنی دعوت کو نسلی امتیاز کے اندر محدود نہیں رکھا یہودیت نہیں پھیل سکی ہاں جی یہودیت دنیا میں نہیں بڑھ سکی ان کی تعداد بڑی تھوڑی رہی ہمیشہ تھوڑی رہی تو اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسل سے باہر ہدایت ہو ہی نہیں سکتی نبوت ہو ہی نہیں سکتی کسی کو ہدایت پر آنے کا حق ہی نہیں ہے کوئی یہودی بن ہی نہیں سکتا ہماری نسل کے بغیر تو ایسی پھول ڈال لی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے اوپر کہ تکبر بڑھا رہا ان کے اندر لیکن ان ان یہ نہ ان کی دعوت پھیل سکی نہ خود دنیا کے اندر یہ بڑھ سکے اور ہمیشہ دوسروں کے سہارے زندہ رہے اللہ اکبر یہ جو بغاوت یہ جو سرکشی یہ جو حسد یہ جو بغض ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی عیسیٰ علیہ السلات کے خلاف بھی یہی بغض تھا اور باقی نبیوں کے خلاف بھی یہ ان کے ان کا بغض تھا کتابوں کے خلاف بغض تھا تو ایک بغض کا باعث اور ایک حسد کا باعث یہاں نسلی معاملہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فرمایا فبا او بے غذب غذب غضب پر غضب لے کر لوٹے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہی رستہ انہوں نے اختیار کیا ہاں جی بچھڑے کی پوجا کی اللہ کا غضب اللہ کی آیات میں تعریف کی اللہ کا غضب اور نبیوں کا انکار کیا اللہ کا غضب نبیوں کو قتل کیا اللہ کا غضب یعنی قضبی غزب غضبی غزب اللہ تعالیٰ فرماتے ان ظالموں نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ اللہ کا غزب ہی غزب ان کے اوپر ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس قوم کی کتنی مذمت کر رہے ہاں؟ کس قدر مذمت ہے واللہ جب ربیعے غلط ہوتے ہیں قوموں کے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح پھٹکار آتی ہے مذمت آتی ہے غصہ آتا ہے بیان کے اندر دیکھو کس قدر غصہ ہے انداز بیان میں کس قدر غصہ ہے فباو بے غذب غذب غضب پر غضب ایک غلطی کی دوسری غلطی اس کے اوپر بڑی غلطی اس سے تیسری اس سے بڑی غلطی اللہ کا غضب ہوا اور ظالموں اللہ کی ناراضیا ہے بندہ اصلاح کرتا ہے جی غلطی ما, مانتا ہے یا اللہ میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے ہاں جی اصلاح کرتا ہے یہ ایسے بدبخت تھے غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں تھے اصلاح کی طرف آتے ہی نہیں تھے اللہ کا غصہ دوسرا کام اس سے بڑا غلط کرنا تیسرا کام دوسرے سے بڑا پھر اس سے بڑا غضب پھر اس سے بڑا غضب لیکن اس کے باوجود ان کی اس ان کو اصلاح کی طرف توجہ نہیں تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا اللہ کے غذب کے رستے اختیار نہیں کرنے بل کافرین عذاب و محین اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے یا تو دنیا میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ان یہودیوں کے لیے رسوائی کا عذاب رکھا اور آخرت میں تو ہے ہی رسوائی اور شدید رسوائی اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی ہے تو یہودیوں والی عادات اختیار کرنے کی وجہ سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر مسلمانوں تم وہی عادتیں اختیار کرو گے نا یہودیوں والی تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا رسوائی والا عذاب تم پر بھی مسلط ہوگا یہ تم ہے تم ہے مسلمانوں کو بھی واقعہ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ تم جو نادل کیا اللہ تعالیٰ نے تو کہتے ہم تو ایمان لائیں گے جو نادل کیا گیا ہم پر بس اسی پر ہم ایمان لائیں گے اور کفر کریں گے اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہے اس کے بعد ہے جبکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس تھا قل کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے تھے بل قد جاءكم موسی بالبينات ثم تخستم العجل من بعده وانتم ظالمون اور البتہ تحقیق aaye tumhare paas Musa alaihsalam khuli nishaniyan lekar پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا ان کے بعد اور تم ظالم تھے جب ان سے یہ کہا جاتا بھی اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے قرآن مجید یہ اللہ کے سچے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نو نو بے ان سے ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے ہم ہمارے ہم پر نادل ہوئی ہے لیکن یہ قرآن عربی نبی پر نادل ہوا ہے یہ ہماری نسل سے نہیں ہے ہم نہیں ان کو مانتے ہم تو ان کو مان اس کتاب کو مانیں گے جو ہم پر نادل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس کہتے ہیں بیک فرونا با جو اس کے علاوہ ہے جو اس کے بعد ہے یعنی تورات کے بعد موس علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہ کی اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ قرآن اس سے الگ ہوتا تو پھر یہ اس کی تصدیق نہ کرتا اللہ کے قرآن کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن تو تورات کی پوری تصدیق کر رہا ہے قرآن تو موس علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہے نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کا تصدیق کرنا یہ بیان کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کتاب ہے جس اللہ نے تورات رات نادل کی ہے اسی اللہ نے قرآن نادل کیا ہے یہ قرآن کا تصدیق کرنا اس بات کی کھلی دلیل ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہاں جی اس کا ہمارے بعد جو نادل ہوا ہے ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے تو اب اللہ تعالیٰ پھر ان سے معاوضہ فرما رہے ہیں کل فلمہ تخت النا اللہ اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ بھائی ہم تو صرف اپنوں کو مانتے ہیں صرف ہم اپنوں کو مانتے ہیں جو کتاب ہم پر نادل ہوئی صرف ہم ان کو مانتے ہیں یہ جو تم پر جو کچھ نادل ہو ہم نہیں مانتے تو اے نبی ان سے پوچھئے وہ نبی تو سارے تم، تمہاری نسل سے تھے جو موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بعد آئے موسا علیہ السلام کی تصدیق کے لیے آئے تورات کی وضاحت اور دعوت کے لیے جو اللہ نے نبی اتنے نبی تمہارے اندر بھیجے وہ سب نبی تمہاری نسل سے تھے بنی اسرائیل سے تھے تورات کو ہی بیان کرنے والے تھے تورات کو ہی شریعت ماننے والے تھے ہاں؟ پھر تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا اگر تم یہ سمجھے کہتے ہو نا جی تو ہم تو اپنوں کو مانیں گے جو ہم پر کتاب نہ ہوئی اس کو مانیں گے فرمایا کہ بتاؤ پھر تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو نبی تمہاری نسل سے تھے تورات کو بیان کرنے والے تھے بتاؤ تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا یہ گویا کہ ان کے ان کے اس دعوے پر شدت کے ساتھ دلیل دے کر اس کو توڑا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تم ہے ہی منکر انکار کرنے والے تم نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا قتل کیا ظالم ہو تو یہ دعویٰ تمہارا بے حیثیت ہے کہ ہم تو صرف اس کو مانیں گے جو ہم پر نادل ہوا ہے یہ نبی بھی تو تمہارے ہی تھے ہاں جی فل مت تو لام بیا اللہ قبل تم من اگر تم مومن ہو اگر تمہارا ایمان ان کے اوپر سچا ہے ان نبیوں کو تم اپنے نبی مانتے تھے تو پھر بتاؤ ان کو قتل کیوں کرتے تھے ہاں؟ یہ اچھا ایمان ہے جس نبی پر ایمان لائے اس کو قتل کر دیا اللہ اکبر ولقا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ پھر اور پکڑا اللہ نے کیا کہا کہ تمہارا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے اوپر نادل ہونے والی کتاب کو اور موسا علیہ السلات و السلام کو نبی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ہاں جی فرمایا بلکہ اک موسا بالبینات موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس وہ بینات لے کے آئے یہاں بھی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بتایا نا بینات بیا سے یا تو مراد کیا ہیں کتاب شریعت احکام یا مراد ہے موجدات موس علیہ السلام بھی موجزات لے کے آئے تھے جی بڑے بڑے تھے موس علیہ السلات کے بھی جس طرح عیسا علیہ السلام کے بڑے بڑے تو عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ لے کے آئے تھے یہ تو تمہارے تھے نا ان کا کلمہ تو تم نے پڑھا لیکن فرمایا سمتم الجلا ممباد ہی وہ ان تمالم موسا علیہ السلام کو اچھا مانا تم نے وہ تور پر گئے پیچھے سے تم نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی یہ تھا موسا علیہ السلام کو ماننا یہ تھا تمہارا ایمان موسا علیہ السلام پر کتنا شخص معارضہ ہے ان کے ساتھ پہلے تو مطلق انبیاء کا ذکر کیا نا اب اس آیت کے اندر موسا علیہ السلام کے حوالے سے بات کی کہ چلو موسا کو تو تم مانتے ہو نا موسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو اب بتاؤ کیا تم نے واقعی مانا جبکہ کردار تمہارا یہ ہے کہ وہ ممباد ہی سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب موسا علیہ السلاط والسلام طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے پچھڑا بنا لیا یا پھر ممباد ہی سے مراد موسا علیہ سلاۃ وسلام کے آیات بینات کے لانے کے بعد شریعت لے کے آنے کے بعد تورات لانے کے بعد یا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ سب کچھ پوری ہدایت کا نظام تمہارے پاس لے کے آئے اس کے بعد تم نے ظالموں بچھڑا بنا کر اس کی, پوجا کی یہ دونوں مارے مراد ہو سکتے ہیں یا موسا علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد تم نے یہ حرکت کی یا جو وہ ہدایت تمہارے پاس لے کے آئے تورات لے کے آئے اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی تم نے تمہارے تھے تمہارا یہ ہے ایمان جس ایمان پر تمہیں بڑا فخر ہے اور کہتے ہو ہم تو صرف اپنی کتاب کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر ان کے دعوے کو توڑا ہے اللہ اکبر و ان تم ظالمون تم ہوئی ظالم ظلم کرنا تمہاری عادت ہے زیاتیاں کرنا تمہاری عادت ہے نبیوں پر ظلم کتابوں پر ظلم ظلم ایمان و کم ان کم تمین اور جب پکڑا ہم نے تم سے پختہ عہد اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اور کہا پکڑو جو دیا ہم نے تم کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور سنو تو انہوں نے کہا سنا ہم نے اور انکار کیا ہم نے اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت اپنے کفر کی وجہ سے کہہ دیجیے نبی بہت برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو ہاں جی پیچھے تو کہا نا بھائی تم تمہارا ایمان اتنا ہی زبردست ہے کہ تم کہتے ہو ہم اپنے کو ہی مانتے ہیں تو پھر اپنے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم کہتے ہو موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں تو موسا علیہ السلات وسلام کی لائی ہوئی شریعت کا تم نے کتنا کھل کر انکار کیا بچڑے کی پوجا کی ہاں؟ یہ ربیہ تھا تمہارا مسالت کے ساتھ کے ساتھ آگے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ تم ماننے والے نہیں تھے پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے دور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو یا گراؤں تم پر ہاں؟ تو،, تو تم نے تم نے اس وقت کہا ہم نے مان لیا دور پہاڑ اپنی جگہ پر گیا کہتا کوئی نہیں مانتے سمعنا ہم نے مان لیا ہم نے انکار کیا دور پہاڑ سر پہ ہے کہتے تھے مانتے اور جب اللہ تعالی نے اس کو ہٹا کے اپنی جگہ پر رکھا کہا نہیں مانتے آسائی ہم نے انکار کیا یعنی اتنے ڈھیٹ ہو تم یہ انداز ہے تمہارا اللہ اکبر ویسے ایمان ایمان کرتے ہو ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں. ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں. حقیقت میں تم کچھ بھی نہیں مانتے تم, تم ہو ہی اس قسم کے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کا, کا یہ انداز کے تور پہاڑ تمہارے سر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا جی اور کہا کہ بس اب اب مانو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو سنو سمجھو عمل کرو اجی. اس وقت تو کہہ دیا مانتے ہیں جب دور پہاڑ گیا تو فوراً ہی کہہ دیا نہیں مانتے بات صحیح ہم تو انکار کرتے ہیں. ہم نے انکار کیا یہ ہو تم یہ ہے تمہارا ایمان بوفی قلوب اجلا بے کم اللہ بہت بڑا نقطہ ہے بھائی اس کو توجہ سے سننا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے پائے گئے بچڑے کی محبت کر گئی تھی ان کے و ریشے میں رچ بس گئی تھی یہ محبت ہر وقت بچڑا بچڑا کرتے تھے کس وجہ سے بے کفر ان کے کفر کی وجہ سے جو کفر ہوتا ہے نا ایک کفر دوسرے کفر کو دعوت فرمایا یہ جو اتنا بڑا شرک تمہارے اندر پیدا ہوا اس کا سبب کیا تھا اس کا سبب پہلا کفر تھا یہ جو پہلے کفر کے تمہارے رویے تھے مسلسل انکار مسلسل انکار تو وہ انکار منتج ہوا بچڑے کی محبت پر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے عیسائی کے اندر گویا کہ ایک کفر دوسرے کفر کی طرف انسان کو کھینچتا ہے جس طرح بندے کا صحیح ایمان مضبوط ایمان انسان کو زیادہ ایمان کی طرف کھینچتا ہے ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کی طرف دعوت دیتا ہے اسی طرح ایک کفر دوسرے کفر کی طرف دعوت دیتا ہے ایک کفر دوسرے کفر کا سبب بنتا ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے یہ ہے قائدہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو گناہ جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے گناہوں سے بہت بچنا چاہیے اور اگر خدا نا خاصہ ہو جائے تو فوراً اس کو تھو ڈالنا چاہیے توبہ سے استغفار سے اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کی بنیاد ختم کر دینی چاہیے گناہ کی ورنہ یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے گناہ کی طرف بندے کو امادہ کرتا ہے کفر ایسی چیز ہے کہ ایک کفر دوسرے کفر کی طرف کھینچ کے بندے کو لے جاتا ہے پسا اوقات چھوٹا کفر بڑے کفر کی طرف بندے کو امادہ کر دیتا ہے تو کسی چھوٹی غلطی کو غلطی ما... یہ سمجھ کر کہ یہ معمولی چیز ہے پرواہ نہ کرنا نہیں غلط ہے دیکھو نا زنا کب ہوتا ہے پہلے آنکھ غلطی کرتی ہے رابطے شروع ہوتے ہیں ہاں جی اور لکھنا سیکھنا شروع ہوتا ہے موبائل سے باتیں شروع ہوتی ہیں پھر بندہ سمجھتا ہے جی یہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ہاں جی پھر دس دس منٹ کی بات کے بعد پھر ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے پھر پوری پوری رات پورا, پورا پورا پیکج باتیں ہو رہی ہیں ساری ساری رات بال آخر بندہ پھنس جاتا ہے اور پھنستا پھنستا اس آخری گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے اس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے ایک کفر دوسرے کفر کو دعوت دیتا ہے بندے کو امادہ کرتا چلا جاتا ہے یہ رستہ ہی غلط ہے ان چیزوں کو سے بچنا چاہیے کسی گناہ کو چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر یہ اس کے ارتکاب کے اندر جرت پیدا کرنے سے بڑے گناہ کی جرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ یہ اصول یہاں بیان کیا ہے کہ یہ ظالم کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے ان کے کفر نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ بچڑا بنا کر عبادت کر کے شرک جیسے ظلم میں مبتلا ہو گئے اور اس کا باعث کیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے یہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تو جو ان کے انکار کے رویے تھے نا اس نے یہ شرک کروایا ان سے اللہ اکبر اللہ اکبر قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرس الناس على حيا ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الالف وما هو بمزحده من العذاب وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص صرف تمہارے لیے ہی ہے من دون الناس سے لوگوں کے علاوہ لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت صرف تمہارے لیے ہے اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے پھر موت کی تمنا کرو اور جلدی جاؤ جنت میں اگر تم سچے ہو اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے آرزو کریں گے اس کی یعنی موت کی کبھی بھی کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے اس سبب سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اپنی غلطیوں کا تو ان کو پہلے ہی پتا ہے پتا ہے جنت میں جانا ہے کہ اندر سے سب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اور اے نبی آپ پائیں گے یقیناً آپ پائیں گے ان کو یعنی ان یہودیوں کو انسانوں میں سے بہت زیادہ حریث زندہ رہنے پر حتیٰ کے مشرقوں سے بھی زیادہ حریث ان میں سے ایک چاہتا ہے کاش کہ اس کو عمر دی جائے ہزار سال جب کہ وہ نہیں بچانے والی اس کو اللہ کے عذاب سے اگر اس کو عمر دی جائے یہ ہزار سال کی عمر بھی اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ایک اور حالت اللہ تعالی نے اب ان کی بیان فرمائی ہے یہ خواہشات کے پجاری مفادات کے بندے دنیا کے طالب دنیا کے اندر رجے ہوئے اللہ اکبر مشرقین مکہ یہ بھی کہتے تھے دنیا ہی دنیا آخرت کوئی نہیں اس لیے وہ دنیا کو بڑی پسند کرتے تھے ان کی بھی مذمت آئی ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات کے اوپر کہ وہ دنیا کے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے آخرت نہیں ہے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے مکے والے کو تو یہ عقیدے تھے نا اگر وہ جنت کو نہیں مانتے تھے جہنم کو نہیں مانتے تھے مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے ہاں؟ تو ان کی تو بات ہی اور ہے اگر وہ اس وجہ سے دنیا سے محبت کرتے تھے دنیا کی طلب رکھتے تھے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے تو ان کا تو معاملہ ہی اور ہے لیکن یہ ظالم ان کا تو ایمان تھا جنت پر بھی جہنم پر بھی جل دوبارہ اٹھنے پر بھی حساب پر بھی یہ سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود ان کو دنیا کی طلب اتنی کیوں زیادہ دنیا کی اتنی طلب کیوں زیادہ اب اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ ان کا سبحان اللہ اتنا دنیا کو حاصل کرنا ہاں؟ اور دنیا کی بھوک عمریں لمبی ہو جائیں اور دنیا ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے آخرت تو ہے ہی ہماری جنت تو ہے ہی ہماری لنت الجنت الا اللہ منکانا ہُون او نصارا جنت تو ہے ہی ہماری ادھر بھی اور ادھر بھی ہم ہی ہم ہاں؟ یہ یہ جو ہے نا جی یہ جب بڑائیاں ہوتی ہیں نا قوموں کے اندر تکبرے آ جاتا ہے نخبت آ جاتی ہے ہاں جی تو یہ سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں آخرت تو ہے یہ ہماری جی جنت تو ہے یہ ہماری دو دخ میں ہم نے جانا ہی کوئی نہیں یہ پیچھے بیانات آ چکے ہیں اس کے وضاحت کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت جس کو تم سمجھتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے اس کی وسعت کیا ہے اگر وہ جنت واقعی تمہارے لیے ہے انکانت سے تم کہتے ہو کسی نے نہیں جنت میں جانا صرف ہم نے جانا آخرت تو ہے ہی ہماری باقی تو ہے ہی کسی کی نہیں اگر جنت ہے ہی تمہاری تو پھر تو پھر اس اس دنیا کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس جنت کے مقابلے میں تو خام خام مصیبت میں پڑے رہتے ہو اِنْ تُمْ موت کی تمنا کرو اور جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں من اب ادم بما قدمت کبھی کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے کیوں پتا ہے آگے انہوں نے کیا ہے اپنے بد کو اچھی طرح جانتے ہیں آگے جو درگت بننے والی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں اندر سب کچھ جانتے ہیں ہاں لیکن لیکن باہر دھوکا تکبر اپنی بڑائی ہمارا ہی سب کچھ ہے ہمارا ہی سب کچھ ہے انکار فرمایا سب کچھ پتا ہے ان کو اس وجہ سے یہ کبھی خواہش نہیں کریں گے مرنے کی کیا چاہیں گے ہزار ہزار سال عمر مل جائے ایک ایک شخص کو اور بس دنیا میں رہنے کے لیے موقع مل جائے دنیا کمانے اکٹھی کرنے کا موقع مل جائے چاہیں گے یہ دعوی یہ ہے کہ جنت ہماری ہے یہ ایک تفسیر ہے بھائی دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دوسری تفسیر ہے ان آیات کی وہ یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان یہودیوں کو دعوت دو مباہلے کی مباہلے کی دعوت دو بھائی اگر تم سچے ہو جنت تمہاری ہے تو پھر آؤ ہمارے ساتھ مباہلا کر لو ہاں جی اور مباہلے میں ہم کیا کہیں کہ جو سچا ہے یا اللہ اس پر موت تاریخ کر دے کیونکہ جو سچا ہوگا موت کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا ہم؟ تو آؤ ہم تمہیں مباہلے کی دعوت دیتے ہیں فرمایا وہ کبھی مباحلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آبادم بما قدمت اپنے گناہوں کا اپنے کفر کا نبیوں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جو نبیوں کو قتل کیا جو ظلم کیا سب کچھ ان کے علم میں ہے تو اے نبی آپ کے ساتھ یہ مباحلے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کبھی یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اگر یہ تیار ہو جاتے بظاہر ان کا بڑا حق کا دعویٰ تھا قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے انداز ہے کہ دعوت دو نہیں مانتا کوئی دلائل پیش کرو پھر بھی نہیں مانتا پھر جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی وفد کو جو نجران سے آیا تھا آل عمران میں اس کا تذکرہ موجود ہے ان کو بھی دعوت دی تھی آپ نے ہل. یہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کس کو دعوت مباہلہ دی جو نجران سے وفد آیا تھا ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی لیکن انہوں نے ماننے سے مباہلا کرنے سے انکار کر دیا جو ان کے سمجھدار تھے انہوں نے کہا اگر تم نے مباہلا کر لیا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا کیونکہ وہ بھی اندر سے جانتے تھے یہ نبی سچے تو عیسائیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلا کرنے سے انکار کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودی بھی اندر سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ان کی کتاب سچی ہے یہ درست ہے اور ان کو اپنا غلط پر ہونے کا بھی پورا یقین ہے اگر وہ اگر وہ یہ اول تو مباہلے کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے نہیں کی انہوں نے ابن پاس کہتے ہیں اگر, اگر یہ دعوت قبول کر لیتے تو دنیا میں کوئی یہودی موجود نہ رہتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو جاتا اگر یہ مباہلے کی دعوت قبول کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طے کر لیتے تو ختم ہو جاتے اللہ اکبر تو دعوی بغیر دلیل کے کرنا اندر سے سب کو جاننا پھر بھی تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی سچا ثابت کرنا اور پھر حسد اور بغض سرکشی کر کے حق کا انکار کرنا یہ ان کے رویے تھے ان رویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غذب بھڑکتا ہے تو فرمایا اے نبی یہ بڑے حریص ہیں بڑے حریص ہیں دنیا کے دنیا کے ہیں خواہشات شہباب کے پجاری ہیں اور مال و دولت اکٹھا کرنا اس کو یہ اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں اور واقعی یہ جتنے معاشی نظام بنے ہیں نا یہ سارے استحصالی نظام ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کیمونزم کو بھی یہودیوں نے برایا تھا وہ فلسفہ الگ تھا معاشی فلسفہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طبقے کے پاس جس کے پاس اقتدار ہو اسی کے ہاتھ میں وسائل ہوں یہ کیمونزم ہے اور ایک نظام ان کا سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ بھی معاشی نظام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہے کمائے یعنی مجموعی طور پر دوسروں کا حق جس طرح چاہے غصب کر لے یہ, یہ اندر سے دونوں کیمونزم بھی سرمایہ دار ان کی فلوسفی تقریباً اندر سے ایک ہے لیکن وہ ایک خاص طبقے کے کس اندر محدود ہوتا ہے جو اقتدار والا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں مطلق ہے کہ ہر شخص جو ہے چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے لیکن وہ لوٹ کرے جتنا کر سکتا ہے جی سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے تو ان تمام نظاموں کا مقصد دنیا جمع کرنا دنیا دنیا تو یہ یہودیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ گئی تھی اس وجہ سے وہ دنیا میں زندہ رہنا لمبی عمرے پانا بہت زیادہ دنیا جمع کرنا یہ ان کی عادات بد بنی ہوئی تھی ان خواہشات کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر اور انکار کا مرض ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے یہ دنیا کی محبت دولت کی محبت ان چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کرنا یہ لمبی عمریں مانگنا لو یو امرفا سنا ہر یہودی چاہتا ہے مجھے ہزار سال زندہ رہنے کا موقع مل جائے ہزار سال زندگی مل جائے اللہ تعالیٰ کہتا اچھا رہ لے بھائی ہزار سال ہی من الدا بہو امر اچھا ہزار سال کے بعد پھر کیا ہوگا پھر بھی مرنا ہی کیا تیری ہزار سال کی عمر کیا تجھے موت سے بچا لے گی اور پھر اللہ کے عذاب سے تجھے بچا لے گی تو یہ یہودی جو تھے نا جانتے تھے سب کچھ علم ہو بندے کو ساری سمجھ ہو کتابوں شریعتوں کو جانتا ہو سب کچھ پھر اس کے بعد کفر ڈٹائی اور خباست حد سے زیادہ یہ یہودیوں کا خاصہ تھا اللہ تعالی اس کیفیت سے اپنے نبی کی امت کو ڈراتا ہے سمجھاتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرا سبحان اللہ